حام سیدا رب سورہام سیدا مومن پہلی سورت میں حسر و ندا کی ذات اللہ کا بیان تھا اس پر مشرقین کا شبہ تھا کہ ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ہمیں کیا دیتے ہیں جی جواب دیتے ہیں باقی جواب دیتے ہیں جہاں کوئی بڑی کبر ہو نا یا بڑے بت ہوں وہاں کون ہوتے ہیں شیاتی یہ پکارتے ہیں اور شیطان ایسا ایسا جواب دیتے ہیں چندے چنانچہ کبھی خام میں اشارات ہوتے ہیں کبھی مشکل حل ہو جاتی ہے اس صورت میں پھر میں بق نال ہم یہ شیطان مسلط ہیں یہ ساری حرکتیں وہی کرتے ہیں یہ سب شیاطین کی شراط ہے یہ مسلح کر دیا ہم نے شیطان قرانا دوسرا رات پہلی صورت کے آخر میں اعراض المشرقین انل رسول کا بیان تھا اس میں اعراض ان قرآن ہے پہلے مشرقین کا کیسے راز تھا اب سے راز ہے قرآن سے خلاصہ تمہین ما ترغیب چار درقلیہ ہر دلیل کے بعد تخویق شکوے طریقے تبلیغ تین شبہات کے جوابات اور ضمن ایک دلیل واحد کا بیان ہے چالی خامیم تنظیل و من الرحمان رہی تمہید ماں ترغیب لکھ لو اور تنزیل من الرحمان کے نیچے لکھ لو مبتدا آگے کتاب ان کے نیچے لکھ لو خبر آپ کی ترقیم میں بتاتا ہوں اور معنی بھی سمجھاتا ہوں تنزیل کا معنی لکھو المزل تنزیل بوانے المنزل آپ دیکھو یہ جی معنی سمجھو المنزل وہ چیز جو اتاری گئی ہے رحمان رحیم کی طرف سے وہ چیز کیا ہے وہ کتاب ہے وہ کیا ہے تو مبتض پہلا ہوگی کتاب ان کا ہو گیا خبر ہو گیا المنزل اور مین الرحمان الرحیم کتاب یہ مبتدا خبر ترکیب آ جی تنزیل کے ساتھ لکھو کیفیت نزول تم عید مال تقریب تو سمجھ گئے نا کیفیت نزول آہستہ اتری رحمان کیا ہے جی منزل اور کتاب کیا ہے جی منزل فصلات یاد ہو صفات منزل منزل کے یہ صفات ہیں قرآن عربی عربی ان کے نیچے کا لکھو لسان منزل جو کتاب اتری ہے اس کی زبان عربی ہے اب جی اب پھر مانا کرتا ہوں المنزال وہ چیز جو اتاری گئی ہے رحمان رحیم کی طرف سے وہ کتاب ہے ایسی کتاب کے فسلات آیات ہو اس کے آیات واضح کیے گئے ہیں واضح دو طریقے پہ ایک تو الفاظ کے لحاظ سے بھی ایتیں تھے جدا جدا ہیں یا نہیں جدا جدا ہے پھر معنی بھی ان کے بعد ہیں تو فصلت آیات تو ہوں صفت نمبر ایک کتاب کی صفت نمبر ایک ہے جدا جدا کی گئی واضح کی گئی ایتیں اس کی قرآن اور عربیان درا حالے کہ یہ کتاب قرآن عربی ہے صفت نمبر دو ان لوگوں کے لئے ہے جو جانتے ہیں مستفی دین بشیروں و نظیرہ بشیر کیا ہے جو صفت نمبر پی نظیر کیا ہے صفت نمبر جا، چاروں سفتیں ہیں منزل کی تو یہ صفات کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کو مانتے یا نہ مانتے ان صفات سے کام ملا کا تقاضہ کیا تھا قرآن لیکن اس کے باوجود وہ مان نہیں رہے اعراض قرآن ہے زجر ہے اعراز کیا اکثر ان نے کفا نے وہ نہیں سنتے و کالو شکوا ہے اور اناد کفا اتنی زد و اناد کے اندر آ گئے کہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری باتیں نہیں سنتے کچھ نہیں سمجھ جاتا. ہمارے دل محفوظ ہیں پہلے پڑھ چکے ہو نا کہتے تھے قلوبنا غلف ہمارے دل محفوظ ہیں اللہ نے فرمایا محفوظ مم. نہیں ملون ہیں کیا ہے کیا؟ اور اناد اقبال اور کہتے ہیں دل ہمارے بیچ پردوں کے ہیں اس چیز سے کہ بلاتا ہے تو ہم کو طرف اس کے اور ہمارے کانوں میں کہیں جی ڈاٹ ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے بڑا فامل اننا نہ نہ آ ہمارے سامنے آ ہمارے سامنے نہ آ تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کے فامل تو اپنا کام کر ہمارا کام کرتے ہیں کل انما نا شرم مسلو جواب شکوا آپ ان کو فرما دیجیے تم جو کہتے ہو کہ تیری بات سمجھ نہیں آتی ہم کو نہ تو میں فرشتہ ہوں نہ میں جن ہوں نہ میں غیر عربی ہوں تو میری بات کو نہیں سمجھ آتی ان باشروں مثلا تم میں ہوں بھی انسان تم جیسا انسان ہوں عربی ہوں تو میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی تم کہتے ہو پردے ہیں آپ فرما دیجیے سوائے اس کے نہیں میں بشار ہوں مجھ سے یوہا الیا یہ دلیل وحی وہی کی جاتی ہے میرے اس مضمون کے کہ سوائے استری معبود تمہارا معبود کیا ہے ایک ہے بشار ہوں اور صاحب وحی ہوں فستقی اصول کامیابی پر سیدھے چلو طرف سے رات سیدھی لی تو اللہ مل جائے گا واسطہ پھرو اصول کامیابی نمبر کتنی جی دو ویل مشرقین انجام شرک سیدھے نہ چلے تو انجام شرک سن لو ہلاکت مشرقین کے لیے اللہ زین اللہ لا یو تین علامات مشرقین پہلی علامت یہ ہے کہ نہیں دیتے وہ زکات کو اب زکوات فرض ہوتی ہے کہ مشرکین پہ تو جب زکوٰۃ سے مراد یا تو مطلق خیرات لو کیا لو مطلق خیرات لو تو خیرات نہیں کرتے جیسے دوسرے مقام پہ ہم نے فضال کل یا دولتی یتیموں کو کیا دیتے ہیں دھکے دیتے ہیں خارج نہیں کرتے ان کے ساتھ. یا زکوٰۃ سے مراد لو پاکی گی یعنی اپنے دل کو شرک سے پاک نہیں کرتے ان کے دل میں نجاست ہے نا شرقی اس سے پاک نہیں کرتے اپنے آپ کو اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں یہ دو علامتیں بتائیں گی مشرقین کی اب مشرقین کے بعد مومنین کو بشارت ہے ان اللہ بشارت بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل کی اچھے ان کے لیے ثواب ہے غیر و ممنوع جو مکتو نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا ان دلی لقلی نمبرے اس میں تفصیل نعمتوں کی تفصیل ہے نعم آپ فرما دیجیے کیا بے شک تم البتہ انکار کرتے ہو کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا زمین کو دو دنوں کی مقدار میں اور کرتے ہو تم اس کے لیے شریک یہ مقدار اس لیے کہا کہ یہ جو دن ہے نا یہ تو بعد میں معین ہوئے نا سوریہکلتا ہے دن ہوتے ہیں پہلے اندازہ تھا اچھا جی بیچ مقدار دو دنوں کے اور کرتے ہو اس کے شریک یہی ہے رب العالمی تفصیل نعم لکھا ہے تو خالہ کالا وجال افیہ رواسیہ نعمت نمبر کتنی جی دو اور کیے زمین کے اندر پہاڑ اوپر سے وبارت فیح نمبر تین اور برکتیں کی زمین کے اندر فی اخواہا نمبر کتنی آه. اور تجویز کی زمین کے اندر روزیاں کی اربات یام چار دنوں کے اندر یہ چار دن کیسے ہوئے تھی وہ دو پہلے ملا کے دو پہلے ملا کے زمین کو پیدا کیا دو دنوں کے اندر پھر یہ پہاڑ برکتیں وغیرہ یہ دو دن ہو گئے دو اور دو کتنی چار ملا کے پہلے سوال سائلین یہ پورے ہیں واسطے سوال کرنے والوں کے لیے سائلین کے نیچے کوئی یہودی یہودیوں نے اصل یہ سوال کیا تھا تو فرمایا یہودیوں کا جواب کیا ہوا پورا ہوا حضرت شاہ عبد القاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سائلون کو جواب پورا مل گیا سمت سوال کشت فرمایا توجہ فرمائی طرف آسمان کے یہ اس سما وغیرہ کی تحقیق آ چکی ہے یا نہیں وہ پہلے سپارے میں کہ زمین پہلے پیدا ہوئی آسمان یہ تحقیق پہلے پڑ چکے ہو پہلے, پہلے سپارے میں پھر توجہ فرمائی طرف آسمان کے دراح لے کے دخان کا آسمان کا مادہ کیا تھا جی دفان دھواں تھا اسی دھوئے کے مادے سے آسمان بنا چنچے پران پاک میں بھی اشارہ ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہونے لگے گی نا پھر یہی آسمان کا بن جائے گا پھر دھواں بن جائے گا ختم ہو جائے گا درا کو دھواں تھا پس پھر میں اس کو اور زمین کو دونوں کو احتیاط رہا آ جاؤ احکام تکوینیا کی طرف یہ نیچے لکھ لو زمین آسمان کے لیے احکام تشریح ہیں یا تکوین ہیں ہے آکام تشریح ہمارے ہیں نماز روزہ وغیرہ زمین آسمان کے احکام تکوینی ہیں کہ زمین دیکھو نباتات اگاتی ہے تشمی ہے اس کے اندر آسمان سے نہیں برستا ہے سورج چاند سارے یہ احکام تک آج جب ہمارے احکام تکوین یا کتا خوشی سے یا زبردستی لیکن دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں خوشی سے قدا ہوں نہ بس بنایا ان آسمانوں کو سات آسمان دو دینوں کے اندر تو سارے کتنی ہو گئے جی چھ دن اور آسمان جو ہے نا ان کے بنانے میں آخر تھا جمعہ کا دن تو جمعہ کی شام کو کس کو پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اشارہ ہے کہ وہ چار دن تو پورے تھے لیکن یہ دو دن پورے نہیں ہوئے آسمان کے لیے دو دن آسمان کے لیے پورے کیونکہ اس سے کی آخری کس کو بنایا گیا ہے آدم علیہ السلام کے لیے تھی نا جی؟ اچھا جی پورا کیا ان کو سات آسمان دو جنوں میں اوہا پھر اللہ تعالی نے ہر آسمان کی طرف اپنے آکام بھیجے کیا ویگے جی فرشتوں کے ذمہ لگا دیے کہ آسمان کے اندر فرشت انتظام سنبھالے اور بھیجے ہر آسمان کے اندر اپنے احکامات فرشتوں کے لیے اور مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو کس کے ساتھ کرا کون ہے جی چاہے ستارے لیچے ہوں پھر بھی زینت ہے وہ حفظہ حفظا سے پہلے مقدر ہے وہ حفظ نہا حفظ اور آسمان کی مکمل حفاظت کی کیسے جی شیاتیین کی چوری سے آسمان کی حفاظت کیسے ہوئی شیاتی چوری کرنے جاتے باتیں تو ان کو شہاب ساک روکتا ہے ذالک کا تقدیر والعزیز عزیز یہ تدبیر ہے اس ذات کی جو غالب ہے جاننے والا ہے فین آر یہ زاجر بھی ہے تخویف بھی بھی ہے اے میرے محبوب پس اگر اعراز کرتے ہیں تجھ سے قرآن سے تو کہہ دیجیے ڈرا چکا ہوں میں تم کو آفت سے عذاب سے عذاب سے مثل عذاب, عذاب آد و سمود کے از جاتم ر سولو حال اجمالی لکھو حال اجمالی مشترک حال اجمالی مشترک ان کا اجمالی حال مشترک یہ تھا آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے بھی پیچھے بھی بھئی آگے پیچھے کا معنی یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کی کیا جیسے شیطان نکاح کہا تھا کہ میں گمراہ کرنے کے لیے کیا آگے پیچھے آؤں گا آگے پیچھے آؤں گا سندے ایک مول صاحب کی میں بات نہیں مان رہا تھا تو میرے سامنے آگیا گیا پاؤں پہ ہاتھ رکھا میں ادھر مڑ گیا پھر ادھر آ کے پاؤں پہ آ کیا ادھر مڑ گیا پھر آخر منوا کے چھوڑا جم... یہ ہے آگے پیچھے آنے کا معنی ہر ممکن کوشش کرنی سمجھا جی؟ جب آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے ان کے پیچھے ہر ممکن کوشش کی والو اور کہنے لگے رسول یہ کہ نہ عبادت کرو کسی ایک سوائے اللہ کے کہ رسول انہیں کہا ان سب کو آد کو بھی اور کس کو بھی سمو دونوں کو کالو لو شاہ رب بنا یہ جواب مشترک ابھی دونوں کی اکٹھی بات ہے کہنے لگے اگر چاہتا رب ہمارا تو اتارتا فرشتوں کو ہم بشر کی بات نہیں مانتے پر بے شک ہم اس چیز کے ساتھ پہ بھیجے گئے انکار کرنے والے ہیں یہ دونوں کی مشترکہ بات تھی آگے سمجھ اب علیحدہ علیحدہ جی فَأمّا آدم شکوا قوم یاد پہلے مشترکہ ان کی حالت تھی اب علیحدہ علیحدہ شکوہ قوم یاد پر قوم یاد انہوں نے تکبر کیا اللہ کی زمین میں ناحک اور کہنے لگے کون زیادہ سخت ہے ہم سے بیت بار کس کے طاقت ہم بڑے طاقتور ہیں جی بڑے بڑے کھجوروں جتنا قاد آب عال جواب شکوا کیا نہیں جانا انہوں نے کہ بے شک اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ سخت ہے ان سے بیت بار اس کے طاقت کے خدا نے ان کو طاقتور بنایا اور تھے ہماری ایتوں کا کیا کرتے انکار کرتے اب بھی ابری کا کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ خدا تو سے زیادہ طاقتور ہے جس راب بنے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ کیا نا تیری تباہی کا وقت بھی قریب ہے اے میرے مشکل کشا ہا جا پر وردگار کرتباہ ان ظالموں کو تر دکھا پہلی بار پہلی باہر کیا تھی طالبان کی حکومت کہ جہاں نظام اسلامی تھا ہر جگہ نظام اسلامی ہونا چاہیے قرآن حدیث کا قانون یہ جی؟ میری آنکھوں نے جہاں دیکھی تھی قرآن کی بہار سنت نبوی پہ قائم تے جہاں لے لو نہ ہر جگہ ایسے ہو یا نہیں آمین کلو ہر جگہ ایسے ہو فارسلالی ہم سرسرا کیفیت عذاب دنیاوی ہم نے عذاب بھیجا وہ ایسا عذاب تھا جی کہ تند ہوا بھیجی کہ ہوا اللہ کی نعمت ہے نہیں تو اللہ نے اس نعمت کو ان کے حق میں کیا بنا دیا عذاب بنا دیا سر نال ہے مری انسر طرح اور ہے کیا سر نال سب آ لیال اور سمانیہ کا ایام سب آ لیالو اور سمانیہ ایام سات راتیں اور آٹھ دن کہ بدھ کو شروع ہوئی نا بدھ کی صبح کو اور دوسرے بدھ کی شام کو ختم ہوئی تو دن تو آٹھ ہو گئے درمیان میں راتیں کتنی ہو گئی سات راتیں ہو گئے درمیان میں یہ ہے یعنی آٹھ دن اور سات راتیں ہوا چلتی رہی نتیجہ یہی نکلا کہ کان ہم آزاد ناخل کھا دیا کھجور اترا پڑے ہوئے تھے کیفیت دنیا دنیاوی بھی. پس بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا کھند بیچ ان دنوں کے جو منحوس تھے ان کے حق میں لاہے ساتن علیہ ان کے حق میں منہوس تھے وہ پورے آٹھ دن جو تھے صرف ان کے حق میں منہوس تھے یا ہمارے حق میں منہوج ہوئے اب آٹھ دن تو ہمارے پاس ہر وقت آتے ہیں تو ہمارے کا منہوس ہیں حالانکہ حضور حضور کا فرماتے ہیں لا تصب داہ کا فرماتے ہیں اور زمانے کو گالی نہ دیا کرو تو ہم نہیں منہوس کہیں گے ان کون کے ہاتھ میں منہوس رہتا اچھا جی تو دوا بھیجی بھیجت ان دنوں کے جو منہوس تھے ان کے اوپر لینزی کا ہم حکمت ارسال رہی تاکہ چکھائیں ہم ان کو عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں والا عذاب الآخرت انجام رف عذاب آخرت کا زیادہ ہی رسوا ہیں اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے یہ کن کا حال تھا جی آپ کا اب سمود جی شکوا قوم سمود رہے سمود تو بس کی ہم نے ان کی یہاں ہدایت کا معنی اراد و طریقہ یا اسال الگ مطلوب ہے صرف اراد و طریق ہم نے راستہ دکھا دیا کہ اس پہ چلو لیکن نہیں چلے بس پسند کیا اس نے گمراہی کو پر ہدایت کے اندھے ہونے کو یعنی گمراہی کو ہدایت پہ ہم کیفیت عزاب پس پکڑ لیا ان کو سائے کا تو اذاب رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک نے سائے کڑک اوپر سے کڑک نیچے سے زلزلہ با کا جب سے بون بس بوستے کے کس پرتے تھے وہ نجیلام انجام مستقی نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو مومن تھے تک اختار کرتے تھے یہ اسباب نجات ہیں ایمان و تکوا دو وہ یوم یو شروادا اللہ اللہ میرے محترم یہ تو خدا کے دشمنوں کا انجام دنیاوی دیکھا آد و سمود خدا کے دشمن تھے یعنی ان کا انجام دنیاوی دیکھ لیا اب اخروی کی بات یوم یو شرو تخویف اخروی اور کیفیت حشر مشرقی کیفیت حشر مشرقی اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن طرف نار کے طرف نار کا کیا مطلب ہے یوں لکھو جس دن اکٹھے کیے جائیں گے دشمن اللہ کے میدان حساب میں یہ لکھ لو اکٹھے کہاں ہوں گے میدان حساب اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن میدان حساب میں یہ لکھ کے آگے لکھو میدان حساب میں دو زخ کی طرف لے جانے کے لیے ایلندار کا مانا یہ ہے آپ مانا ٹھیک ہے پہلے مانا نہیں بنتا تھا اکٹھے کیے جائیں کہ اللہ کے دشمن میدان حساب میں ایلنار دو ذخیرہ لے جانے کے لیے قوم یوزاؤ پھر ان کی جماعتیں بنائی جائے گی کیا بنائی جائے گی جو بڑے بڑے گمراہ بدماش ہوں گے وہ کیا ہوں گے آگے آگے کیا ہوں گے آگے آگے پھر ان کے دو نمبر تین نمبر پھر ان کے متعلق کیا تھا یک دو و ہوا ہے نہیں اسی طرح جماعتیں بنی جائیں گے گی حتہ اضام جاؤ یہاں تک کہ جب آئیں گے اس آگ کے قریب آگ قریب ہوگی لیکن ہوں گے میدان حساب میں آئیں گے اس آگ کے قریب میدان حساب میں اور حساب شروع ہوگا تو گوہی دیں گے ان کے اوپر ان کے کان کانوں سے ٹی وی کے ڈرامے سنتے رہے آنکھیں بھی گوہی ہی دیں گی کہ دیکھتے بھی رہے وہ جلود و ہم اور چمڑے بھی گواہیں دیں گے یہ سارے آزاد ساتھ ان چیزوں کے ایک عمل کرتے تھے وہ کالول جلود ہیں یا جلوس کے مراد آزاد مطلع کر اور کہیں گے اپنے آزا کو اس کو کہتے عموم المجاز مجازی مانا ایسا عام لو کہ حقیقت کو شامل ہو جائے اور کہیں گے اپنے آزاد کو جلوس کون آزاد کیوں گوہی دی تم نے اوپر ہمارے وہ کہیں گے بلایا ہے ہم کو اللہ نے جس نے بلایا ہر چیز ناطک کو کلّا شہر کے نیچے کا لکھو ہر چیز ناطق ضرور لکھو کیا اللہ تعالی نے ہماری چوتلو کو بلوایا ہے کیا کہ تمہاری قالین بولتی ہے بولتی کیا ہے چیز ناطب کو جس ذات نے ہر ناطق چیز کو بلایا ہمیں بھی بلایا دیا اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی دفعہ اور اس کی طرف تم لوٹائے گئے ترجا ان مزارے بمانے ماضی ہے کیونکہ بات قیامت کی ہو رہی ہے میرے عزیز ذرا غور پر یہ آزاد سارے ہمارے مطالع جوہی دیں گے گنا ان کی ٹھیک ہے ایک چھوٹا بچہ ہو ہمارے سامنے تو اس کے سامنے ہم گناہ کرتے ہیں یا چھپ چھپ کے کرتے ہیں چھپ چھپ کے نا کہ اس کے سامنے گنا کریں کہ ندامت ہے وہ گوہی دے گا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر گنا دھڑے سے کرتے تھے ان سے پردہ کرتے تھے چھپتے تھے جو گو دے رہے ہیں بازار ان سے چھپتے تھے تمہیں تو, تو دنیا میں تصور ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے خلاف کیا دیں گے گوہی دیں گے ورنہ ان سے بھی چھپتے لیکن ان سے چھپنا تمہارا کیا تھا محال تھا کیسے چھپ سکتے تھے؟ یہی مطلب ہے آگے سمجھ دیکھو جی وما کن تم کنتم روم سمجھے یہ زجر ہے اللہ کی طرف سے اور نہ تھے تم چھپتے باوجہ خوف اس کے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لا زائیدہ ہے اور تمہارے کیا چمڑے ان سے چھپتے تھے پردہ ہی نہیں کرتے تھے چھپتے چھپ کہاں سکتے ولا کم زنان تو لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جو آدمی بدآمانی کرتا ہے نا دلیری سے تو اپنے زبان حال سے گویا کہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا نہیں دیکھ رہا کیا اگر گناہ کرتے وقت یہی تصور ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے تو گناہ پہ ہم جرا کریں تو پھر یہی تمہارا برا خیال تھا کہ گویا کہ خدا ہی نہیں دیکھتا ہے بلاکن زنن تم لیکن گمان کیا تھا تم نے املا عملہ لکھو یہ عمل میں دلری کرتے تھے نا لیکن گمان کیا تھا تم نے عملہ یعنی تمہارے طرز عمل سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سے تمہارے امار کو نمبا عملو بظال یہی تو تمہارا برا گمان تھا اللہ جو کہ تم نے کیا اپنے رب کے ساتھ اردا تم اس نے تمہیں تباہ کیا یہ جو تمہارا برا گمان تھا نا اللہ کے تو خدا کیا دیکھ رہا ہے اس نے اردا کو تباہ کیا کہ ضال تم کو مبتدا ہے اردا کیا ہے خبر ہے ہو گئے تم تباہ ہونے والے بات سنجی ہے یس پیرو اللہ فرماتے ہیں پس اگر صبر کریں پھر بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے وہ یس اور اگر معذرت کریں پس ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی فما بلال متدی معافیاں مانگے معذرت کریں تو ان کی معذرت قبول نہیں ہوگی وہ کئی ازنال ہم قرآن سبب گمراہی اور دعوی صورت یہ گمراہ اصل اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے بس شیطان ہر وقت ان کو اپساتے رہتے ہیں تو نیکی کا خیال ہوگا شیتانے کی کرنے دے گا اور مقرر کیا ہم نے واسطے ان کے کیا قرآن مطلب ساتھ رہنے والے شیاتی وہ اصالی زبان یادیں جٹ کیا جرے ہر وقت جٹ ہوئے مقرر کیا ہم نے ان کے لیے ساتھ رہنے والے شیاطین انہوں نے مزین کیا ان کے لیے ماں بہن اے دی ہیں بما الف اگلے پچھلے سب برے اعمال مزین کر دیے ماں بہن ای ماں خلفوں کو من اگلے پچھلے اگلے پچھلے سب برے امبار انہیں مزین کر جوں کے اور ثابت ہو چکی ان کے اوپر بات عذاب کی فی او ما مین فی بمن ما ساتھ پہلی امتوں کے پہلی امتوں سے مراد ہے پہلے کافر بھئی پہلے کافر بھی گمراہ اور خسارے میں یہ کافر بھی کہا گمراہ اور خسارے میں اور ثابت ہو چکی ان کے اوپر بات عذاب کی ساتھ پہلی امتوں کے جو تحقیق گزر چکی ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے انہوں نے بھی کفر کیا اور خسارے میں پڑے یہ بھی ایسے ان نمکانوں آپ یہ سب خسارے میں ہیں